دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی شک ہو گیا ہے سینہ خوشا لذت فراغ تکلیف پردہ داری زخم جگر گئی وہ باد شبانہ کی سرمستیاں کہاں اٹھئے بس اب کے لذت خواب سہر گئی پھرے ہے خاک میری یار میں بارے سے بالوں پر گئی دیکھو تو دل فری بھی اندازے نقش پا موجے خرا میں یار بھی کیا گل قطر گئی ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعار کی اب آب روئے شیوائے اہل نظر گئی نظارے نے بھی کام کیا اواں نقاب کا مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی فرداؤ دی کا تفریقہ یک بار مٹ گیا کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں وہ بلبلے کہاں وہ جوانی کدھر گئی